موت ایک ایسا خوفناک لفظ ہے جسے ہم سب لوگ ڈرتے ہیں لیکن اس کا علاج قرآن شریف اور حدیث شریف میں موجود ہے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کل نفسن نفس ذائقہ تلموت ہر روح نے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے روح امر ربی وہ ذائقہ چختی ہے مرتی نہیں ہے ہمارا جسم اربا ناصر کا بنا ہوا ہے آگ پانی مٹی ہوا کا یہ قبر میں جاتا ہے جو عمر ربی ہے نفاقہ فیح من روح ہی اللہ تعالی فرماتیا کہ میں نے اپنی روح میں سے آدم کی روح میں پھونک دی اور فرشتوں کو حکم صادر ہوا کہ گر پڑو سجدے میں سارے فرشتے گر پڑے لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اس کا قصور نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ابلیس کا ابلیس کس نے بنایا باقی فرشتوں کو اللہ تعالی نے اور آدم کا نور ایک دکھایا دونوں طرف وہ سجدے میں گر پڑے ابلیس کو اپنا نور صرف دکھایا آدم میں جو نور تھا وہ نہ دکھایا اس کو پردے میں رکھا اس لیے اس نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے کیوں انکار کیا کہتا ہے میں آدم سے بہتر ہوں پوچھا کس لیے بہتر ہو کہتے میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے بھی اور تجھ کو ماننے والوں کو بھی میں دوزخ میں بھیج دوں گا ابلیس نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دیجیے جب تک دنیا قائم ہے میں زندہ رہوں اور آپ کے جو راستے پر جانے والے ہوں گے آپ کو ملنے والے ہوں گے ان میں راستے میں بیٹھوں گا اللہ تعالی نے اپنی موج میں آ کر یہ سارا واقعہ قرآن شریف پہ لکھا ہو اپنی موج میں آ کر اس کو مہلت دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تیرے پیچھے لگیں گے اور تجھ کو بھی میں دو زخمی دکھے لوں گا ابلیس نے کہا کہ جو تیرے المخلصین بندے ہوں گے اس کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا کیونکہ وہ صرف تجھے جانے والے ہوں گے نہ کہ دنیا کو جانے والے ہوں گے جو اس کے مخلص بندے ہیں وہ موت کی تیاری جیتے جی کرتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نوجوان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے قیامت کو موت کا نام ہے اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو میرے پاس نمازوں کا خزانہ ہے نہ حجوں کا خزانہ ہے اور میں غریب آدمی نہ میں اتنی زکات میں دے سکتا ہوں فقط ایک ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کے پاس جائے گا اب ہم دیکھیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کس سے محبت کرتے ہیں نڑنوے چیز یا نوے فیصد یہی انسان نکلیں گے کہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں بال بچوں سے محبت کرتے ہیں کاروبار سے محبت کرتے ہیں اپنے وجود سے محبت کرتے ہیں ہم مسلمان ضرور ہیں مومن نہیں ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کی نشانی دی گئی ہے کہ مومن وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے مجھ کو پیارا سمجھتا ہے اب بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے دل میں کنگھی مار کر کہ ہم کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں ہم تو یہی دنیا میں بندے ہیں دنیا سے زیادہ پیار کرتے ہیں چونکہ قرآن شریف کو ہم نے حافظ تو بن گئے قاری بھی بن گئے فتوے بھی جاری کیے لیکن جو قرآن شریف کہتا ہے اس کا پریکٹیکل ہم نے نہیں کیا عملی تجربہ نہیں کیا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت بقرہ میں کہ, من من حبل کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ نزدیک ہوں وفی میں تمہاری جانوں میں ہوں افالی دیکھتے حدیشری میں یہی آتا ہے کہ منا رفا نفس پہلے اپنے آپ کو جانو پھر فقاد رفا رب ہوں اپنے رب کو پہچانو پھر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں واہ واہ ماہ کم جہاں کہیں تم ہو این ما کنتم میں تمہارے ساتھ ہوں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون اٹل ہے آج تک ہم نے خدا کو نہیں چاہا اللہ کی عبادت اللہ کے لیے نہیں کی اس کو پانے کے لیے نہیں کی اللہ کی عبادت دنیا کو پانے کے لیے کی ہے جو آج تک دعائیں مانگتے ہیں وہ بھی دنیا کو پانے کے لیے ہے میرے بال بچے ٹھیک رہے ہیں, میں ٹھیک رہوں میری صحت ٹھیک رہے ہیں, میرا کاروبار ٹھیک چلے ہمیں پیر بھی ایسے چاہیے ہمیں فکرائے کاملین بھی ایسے چاہیے جو ہماری دنیا کو سوارے چونکہ ہمارے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوئی اس ذات کو دیکھنے کے لیے اگر اس ذات کو ہم دیکھنے کے لیے خواہش پیدا کرتے تو ہم موت سے کبھی نہ ڈرتے کیونکہ وہ تو ہمارے اندر بھی ہے باہر بھی ہے اور قرآن شریف لکھا ہے کہ میں ہی پیدا کرتا ہوں اور میں ہی مارتا ہوں ایک نوجوان ایک فقیر کے پاس آیا اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اس فقیر نے کہا بھی سوچ لے کہ تو واقعی زیارت کرنا چاہتا ہے کہ ہاں میں زیارت کرنا چاہتا ہوں تبھی تو میں آپ کے پاس چل کر آیا ہوں उनका ठीक ٹھیک ہے آج کا رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا وہ نوجوان ساتھ بیٹھ گیا کھانے کے لیے اب وہ سالن کم تھا نمک زیادہ تھا سالن میں اب وہ की کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا جو کھایا کھایا اوپر سے پیر صاحب نے کہا کہ دیکھو جا کر پانی نہیں پینا اب نمک کھایا ہو پیاس بھی لگی ہو پانی کس طرح نہ اب وہ گھر گیا گھر میں بھی پانی نہ پیا ہے جا کر سو رہا اب خواب میں وہ سارا سمندر دیکھتا ہے پانی دیکھتا ہے دریا دیکھتا ہے کیونکہ پیاس لگی ہوئی تھی صبح کو پھر پیر صاحب کے پاس آیا کہا حضرت انہوں نے پوچھا کہ پانی پیا کہتے نہیں کہتے کیا خواب میں دیکھا کہتے جی مجھے پیاس لگی تھی میں تو پانی دیکھتا رہا جس چیز کی ہمیں زیادہ چاہ ہوگی پیاس ہوگی وہی وہ ہماری خواب میں بھی ہوگا خیال میں بھی ہوگا آج تک اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ہماری خواہش پیدا نہیں ہوئی ہمیں اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ہماری پیاس نہیں لگی اللہ تعالیٰ زرے زرے میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کہیں باہر ڈھونڈنے نہیں جانا ہر انسان کے اندر باطن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے سورت نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور سماوات کہ میں ایک نور ہوں زمینوں کا بھی آسمانوں کا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آسمان میں ستارے ٹمٹم آ رہے ہیں چاند ہے سورج ہے کہ وہ تو نور ہو سکتا ہے لیکن زمین تو گند سے بھری ہوئی ہے مٹی ہے اس میں یہاں نور کیسا ہے